یا رب العالمین میں معافی مانگتا ہوں بھول گیا وہ شیطان تم نے کیوں نہیں سات کی رب العالمین تو نے میری قسمت لکھی تھی قسمت آنے توست بندہ آنے تو آنے تو سرامت آنے تو میرا کیا قصور ہے تو یہی سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے بھی ادب دیکھا ہے تقدیر میں بھی ادب دیکھا جاتا ہے اس میں ادب تھا اس نے کہا بادشاہ سروند میں بھول گیا معافی مانگا تو میں نے تجھے ایسا کہنا کہ حکم بھی تیرہ ہے پھر ناراض بھی تو ہو رہا ہے ایسا کہنا <سؤال> میں نے بے ادبی سمجھا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اصل ادب دیکھتا ہے اس لیے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جی تقدیر میں لکھا ہے فلان ہے یوں ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان والی صورت لیتے ہیں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 یہ مرزائی جو ہیں انہوں نے پمپلٹ چھاپے ہیں شاید یہاں بٹے ہو بانٹ رہے ہیں تو بائی عزیز گستای رحمت اللہ علیہ نے سبحانی ماں آزم شانی کہا تھا منصور حل نے ان الحق کہا تھا تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ مشابے ہاتھ میں ہیں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 تو انہوں نے کہا ہم نے تو تلوار کے کئی وار کیے جس طرح ہوا سے نکل جائے ایسے تلوار آپ کو تو کچھ نہیں ہوا فرمایا پھر معلوم ہوا باجزد کہنے والا نہیں تھا گفت گفت اب منصور اللہج بھی یہی اسے آگ لگائی گئی کیری انگ کہنے لگی دریا میں گھیرا دریا ان لگ کہنے لگ گیا تو اس لیے ہمارے بزرگ فرم متشاب ہاتھ جس طرح الفلام سواد ایسے الفاظ آتے ہیں یہ متشاب ہاتھ میں ہیں، ان کا مانا ہم نہیں سمجھتے تو انہوں نے کہا انہوں, انہوں نے بھی پمپلیٹ چاپ دیے اس کا جواد جواب یہ ہے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 تو فرمایا مجھے علم سمجھ آیا باج عزید اندر کرن کرن سال گزرتے ہیں تو باجز پیدا ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ہی باجید ہے جو یہ فضیلت والے لوگ ہیں نا ان کو سابقین پر فضیلت نہیں اپنے زمانے میں ہوتی ہے یا اپنے زمانے کے بعد جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو فضیلت ہے الیا کرام پر وہ آپ کے زمانے پر ہے اور آپ کے زمانے سے بعد پر ہے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 اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ملہ کا میلاد کیا ہے دین کو برباد کرو پھر میلاد کرو اور جیب ہماری آباد کرو گوڑ والی سرکار فرماتے تھے یہ ملہ کا میلاد ہے دین کو برباد کرو پھر میلاد کرو جیب ہماری ولی کا میلاد کیا ہے دین کو آباد کرو پھر میلاد کرو رسول خدا کو شاد کرو یہ میلاد ولی کرو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 زبیدہ خانم کو کہا دو تین گھنٹے دن کھڑا تھا تو غصے میں آیا اس نے کہا کہ تو اگر میری قلم رہو سے باہر ہو گئی ٹھیک ورنہ دن چھپے تک ورنہ تجھے طلاق یہ طلاق کا مسئلہ آہ عام آم مولوی نہیں بتاتے طلاق اگر غصہ آ جائے بیوی کو احسن طلاق ہے ایک دفعہ کہو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 کریں نہ کوئی گال گالسل ہیادی شرنگے دوران کوئی نہ یہ پہلے سو سال کہیں کم نہ آشا ذرا کترا ایمان سمجھی نہ یہ کمبر ادھارا دے تنگ جاہے نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن او کلہ دم دران سمجھی کے کوئی نہ یعنی بہت بڑی ہے تو یہی علماء کے ہاتھ ہم آئے قوم ماری گئی جب شوکرا کے ہاتھ تھی قوم میں شعور تھا آگے وضاحت کروں گا اب دن چھپے کے بعد امام شافی نے فرمایا جا تیرا نکاح بال ہے اس نے نکارے کھوا دیا دول خوشی بنا لی تو علماء جو بیٹھے تھے دو سو ہارون رشید کے پاس انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئی طلاق ہو گئی اس کے دماغ پھر یہاں آ رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح حال ہے تو ہر رشید شیر پانی ہے تو اس نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ زبیدہ گئے امام شافی کے پاس ہاں آپ نے ایسا کہا ان کا میری قلم رو سے بہر نہیں ہوئی ہوتی ہیں اس نے کہا ہارون اور رشید مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے مسجد میں خدا کی بادشاہی تیری قلم رو سے بہر ہو گئی تھی تیرا مسجد میں کوئی تعلق نہیں ہے آج تو مسجدیں آزادی نہیں ہے ایمان مسجدوں کا احترام بھی نہیں کرتے ابو عنیفر رحمت اللہ علیہ کے وقت سیڑھی پر عورت چل رہی ہے یہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہوتی ہیں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 ٹھیک ہے صاحب علما کا ٹھا چاند تو حسین ہے طلاق تو ہے پھر وہ ایک ولی رہتے تھے دور اس تک زبیدہ خانوں پہنچی آپ نے فرمایا ایسا کر رات کو جو امام نماز پڑھے اسے وتین صورت کہنا وہ پڑھے پہلی رکعت میں میں پیچھے نماز پڑھوں گا آ کر آپ نے پیچھے نماز نیت لی اب وہ پڑھ رہا ہے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 تین وسیطیں آپ نے فرمائی فرمایا یہ قیامت تک کرتے جانا نئے نئے لوگ بھی آئے بیٹھے ہوں بات انہوں نے سنا ہوگا دوبارہ سن لیں گے بزرگ فرماتے ہیں دین کی بات بات بار بار بھی کرو کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ جب تک دل میں بات نہ اترے حکمت نہیں بنتی تو جو پہلے سن چکا ہوگا مزید اس کے دل میں اتر جائے گی حکمت بن جائے گی اور نئے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نہیں سنی بات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 فرمایا اگر پسند نہ کرتے تو لکشمر کروڑ یزید ہونا نہ امام حسین شہید ہونا مسلمانہ مرد کو رو جاتا ہے یا زندہ کو امام حسین زندہ ہے مردہ ہیں بلا تکول مئی یقتل اسی سبیل اللہ ہے اموات بلاؤں ولا کلّا بَلْ تشورون خبردار شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے تمہیں شعوری نہیں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 یہ مدینہ مدینہ کرنے سے کیا لوازمات پیدا ہوتے ہیں <سلام> بھائی مانو اسلام اسلام کرو پھر لوازمات پیدا ہوں گے <سلام> ایک صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس <سلام> نے کہا اسلام <سلام> باپ کا نام اسلام <سلام> وطن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 میرے مرشید پاپ فرماتے تھے جب دجال آیا پہلے پاکستان کی کام مانے گی ارے امام کرتے بھی سرکار جن کے پاس ہلیہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ نالین مبارک آپ خود سا پہنتے تھے کرنے سے ایک جی مبارک تو آپ نقشہ کھینچنے لگے پھر ڈر گئے قلم گیر دیا اور تاؤ کیا آپ کتاب میں پڑھیں صرف تسمیں مبارک کی شکل لکھی فرمایا پیر مبارک سید المبیا کا کیسے نازک تھا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 انہوں نے دس روپے میں سیل کیا قوم ہے جو یہ خیال کرے گا کہ آپ کا پیر مبارک ایسا تھا نال میں ایسا ہے وہ امام قول بھی وہ بیمان ہے پھر انہوں نے جبے مبارک بی بی فاطمت تو زہرا کا بچ رہا ہے ادھر جاؤ داتا صاحب کی دربار پر یہاں بازو کالا بی, بی پاک کا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 اب تو تمہاری توبہ بھی نہیں ہے کسی ولی سے ثابت نہیں اگر ہوتا ہے کوئی چیز تو پیر مہرلی شاہ صاحب کے پاس ہوتا سے شریف پاس شریف ہوتا چشتہ شریف ہوتا آج ارے کروڑا ولی ہو گزرے ہیں کسی کے پاس نہیں آپ لکھتے ہیں ایک کے ہاتھ آئی نالان مبارک وہ قبر میں لے گیا دوسرے صحابہ کو بھی نہیں دیسا دی. ظلم ہو رہا ہے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 چھت پر مرد اور بیوی ولی سویا ہوا ہے اس کی بیوی اور وہ دادے پاک کی یہی وسیع بیوی کو سنا رہا ہے کہا جی بات اچھا دیکھ تو میں آزما کے دکھاؤں میں نیچے چھلانگ ماروں پر سے اس نے کہا نہیں مارنا مارے گا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی آپ نے چھلانگ مار دی ٹانگیں ٹوٹ گئی بیوی نے کہا دیکھ داتے کی وسیعت مانی میری نہیں مانی اب ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں آپ نے فرمایا وقت بتائے گا ادھر یزید نے سپاہی بھیجے کیونکہ وہ ولی تھا نیک بندہ تھا امام حسین سے محبت رکھتا تھا اہل بیس سے اس نے کہا پہلے اسے پکڑ کر لاؤ اگر نہ آئے اسے وہی قتل کر دینا سپاہی گئے آگے وہ اس نے کہا میری تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں میں کیسے جاؤں نے دیکھا انہوں نے کہا وہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں انہوں نے یزید کو جا کر کہا کہ اس بیچاری کے تو دو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ تو چل پھر نہیں سکتا تو کا ٹھیک ہے اسے چھوڑو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 کہا تو میں نے سچ ہے تو مجھے مار اسی طرح مجھے لوگ مارتے ہیں مسلمانوں چودویں صدی تھی وہ وہ عذاب کی صدی تھی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 اور یہ حساب کی سبھی ہے عذاب کی سبھی ہے ایک تو گھر گئے کرو یہ نصیحت ہر تقریر میں کرتا ہوں میں کوئی ناراض ہوں کے بار بار یہ بات کرتا ہے کوئی سنتے ہیں کوئی نہیں سنتے کئیوں نے یہ بات سنی ہے ان پر دہرائی جائے گی جنہوں نے نہیں سنی ہے ان کے دماغ میں آ جائے گی گھر جاؤ نا دروازے میں رک گئے کرو اور باللہ بسم اللہ درو شریف پڑھ کر دے. اللہ اللہ بھی نہ کیا کرو یہ ملا ملہ ہے نا ارے ملا آئے قوم کو اس میں ذات ہی نہ بھول گیا اللہ مانا کچھ نہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے حرف ہے اللہ ہے ہے اس کا تعلق ازانے صحیح پورے پاکستان میں کہیں ازان صحیح بتا دو میں کہوں گا ٹھیک ہے آلموں کا مذہب ہے اشاد و اللہ, اللہ اللہ اللہ منع نہیں ہے اشاہد اللہ الہ الا اللہ اشاہد ان محمد رسول اللہ حیا الصلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر بعض اخبار کہتے ہیں اخبار شیطان کا نام ہے بعض کہیں گے محمد نعوذ باللہ یہ سارے کہیں آپ ازانو ٹی وی والوں نے مت مار دی نا نے ازان بھی صحیح نہیں ہے اذان صحیح ملے نا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 یا السلام علیکم و رحمت اللہ وہ نماز میں کہتے ہیں کہ رحم تین ہوں السلام علیکم رحمت اللہ السلاۃ یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علی پور میں ایک نام مراد ہے وہ اذان کہتا ہے اللہ اکبر یقین کرو الہ الا اللہ حیال حی ای ای ای اذان بھی صحیح نہیں ایمان ملا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 اور معاملات صحیح معنی نہ لپٹے جائیں وہاں ہم کو سکون نہیں ہوتا یہ تو دونوں چیزیں حکومت کے پاس ہیں ارے ہماری فوجیں جاتی تھیں صحابہ فوجیں جاتی تھیں وہ کیسے لڑتی تھی مولویوں سے لڑتی تھی یا حکومتوں سے لڑتی تھی تو بائیمانوں حکومتوں سے لڑتی تھی حکومتیں لیتی تھی مولوی بھی سیدھا ہو جاتا تھا پیر بھی سیدھا ہو جاتا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 بھی شادی والے کو کہا ہے کہ اس کے ڈھنگے نکلے ہوئے ہیں نا مراد یہ سننا تے تنت کی سنا کسی سے داڑی والا گنا کرے چڑھ جاتے ہیں میں نے یہ کہتا اس پر بھی چڑھو ارے شادی والا جو گنا کرے اس بائیمان کو کہو کہ شادی سننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنائی کہ میری سنت سے یہ گنا سے بچے جب گنا سے نہیں بچا نہ مراد نے سنت کا کہاں احترام کیا کبھی سنا اپنے کسی شادی والے کو کہا ہو کیوں یہ سنت مقدہ نہیں ہے تو ہمارا دین ہمارے باپ ماں کا ہے کوئی اصول ہے جس طرح داڑھی سنت مقدہ ہے اسی طرح شادی بھی سنت مقدہ ہے داڑھی والے کو کہو اور شادی والے کو کہو. شادی والے کو کہو شادی والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا اب میں آیت مبارکہ جو پڑھی ہے نا ان کا ترجمہ کرتا ہوں میلاد کا میلاد بتاتا ہوں میلاد کس کس کی ہے یہی مہینہ ہے ارے ہمارے رسول ہر زمان کے رسول ہیں صرف اس مہینے کے نہیں ہیں ہر زمان میں رسول ہیں ہر جگہ رسول ہیں ہر سمت رسول ہیں ہر جہت رسول ہیں زمین و آسمان بہرو بر سمندر نبات اتری سالف جامع ہے اس مہینے میں بس تو ہر زما میں رسول ہیں چیوں نے وہ دس دن بنا لیا انام مرادوں نے یہی مہینہ کمائی کے لیے بنا لیا تو اللہ نے یہ فرمایا کد من اللہ رسول یتلو الحم آیات ہی وچی ہم آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں محمد دیا اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا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 ذکر تنفا المن معبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے اے جھوٹے بئیمانوں کے ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت یہی صحابی ہیں جن کی گھوڑی کا بار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے وجود پردیم قائم کیا ریت انگاروں میں پیٹے گئے مکے اور مدینے کو حجاز مقدس بنا دیا اس علاقے کو گرمیان کے علاقے کو ارے ان سے پوچھو حجاز مقدس پہلے نام رکھا گیا جب بعد میں بے مانو مقدس تب نام رکھا گیا جب یا وہاں ایک کا فرنا بچا اور کافرے کا داخلہ بھی ممنوع ہو گیا پھر صاحب تلوار لے کر باہر گئے کوئی کویٹا سے آ رہا ہے کوئی کراچی سے آ رہے ہیں یہ جی, جی تبلیغ کر رہے ہیں بھائی مانو وہاں دین پھیلا لیا آپ تم یہاں گئے مان سے وہ ہم بھاگ پڑے ملتان دین پھیلانے ہم نے لاہور میں دین پھیلا لیا ہے کیسے بے وقوف ہوں گے ہم انعام مرادو نے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے ارے یہاں کے لوگ تو کراچی جا سکتے ہیں کراچی کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے جسے منی یورپ کہتے ہیں ہر بدماشی بے حیائی وہاں انتہا کو ہے ننگی عورتیں پھرتی ہیں یہ جی جماعتیں نکل آئی ہیں کراچی سے یہ جی تبلیغ کر رہی ہے بہمانو تم صحابہ سے اوپر آ گئے صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں صحابہ گئے صحابی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے شاید صحابی کو آپ ایسے ہی سمجھ لوں جس طرح بئیمان کہتے ہیں وہ جی صحابہ نے بھی وہ پڑھا تھا پڑھا نہیں کاتابا کا حرف ہے وہ لکھا تھا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 جس طرح شیر بھی شین یہ رہے ہے اور شیر بھی شین یہ رہے ہیں مشابہت تو ہے لیکن فرق کیا ہے شیر آباد کے مردمہ میں دران شیر آباد کے مردمہ میں ارے وہ بھی شین یہ رہے ہے وہ بھی لیکن شیر وہ ہے لوگ پی رہے ہیں اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ ڈالتا ہے اس لیے پاکوں کے کام اپنے قیاس پر جی صحابہ سور کا بچہ صحابہ کو جانتے ہو تو صحابی ہے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 کہ مادی کمالات جتنے بھی ہیں غور سے سننا مادی کمالات جتنے بھی ہیں ان میں جائز ناجائز بھی ہے گناہ بھی ہے صحیح بھی ہے حرام بھی ہے حلال بھی ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اس موبائل پر ڈاکو اپنے آپ کو بلا کر ڈاکے مراتے ہیں یہ برہی پر بھی استعمال ہو رہا ہے بجلی برئی پر استعمال ہو رہی ہے بسیں کاریں ان کے نقصانات نہیں ایکسیڈنٹ ہزار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 جس طرح یہ ایمان کہتے ہیں ایسے لوگوں کہنے والے کا نکاح نہیں ہے جو حدیث کا معنی بدلے مورتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے جس طرح شطر شترولیمان اس کا معنی ہے پاکی نسوی مان ہے جو بیمان کہتے ہیں سفئی نسبی مان ہے تہارت کا معنی کوئی دنیا کی ط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 جلوس نکلوانے نہیں آئے جلوس کسی ولی سے ثابت ہے انہوں نے کمائی کا سودا بنا دیا ان ملاؤں نے قوم کو برباد کر دیا ارے خدا کی قسم تو دروز شریف پر ایسا ملاد کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ جائیں گے کہ ایک دروز شریف کا کتنا ثواب ہوتا ہے یہ سب ان ملاؤں نے نکالا اور یا کرام پھر بلگ ماؤن علاق محبوب قرآن سے تبلیغ کر ارے یہ کہتے ہیں رسول خدا کچھ نہیں دیتا نبی کچھ نہیں دیتے کہتے ہیں تو بند نہیں کوئی کچھ نہیں دیتے اب اللہ فرماتا ہے آتا ہم اللہ ہو رسول ہو میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا اگنا حافظ بیٹھے ہوں گے اگنا اللہ ہو میں نے غنی کیا میرے رسول نے غنی کیا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 کیوں کامن ہو گئی مولوی کے مکھی کے سر جتنا جرم نظرتا ہے بائیمانو ادھر نہیں نظرتے ظلم کے پہاڑ یہ پمپ ہے نا میں گیا ہزار بلب جل رہا تھا میں نے پمپ والے سے پوچھا وہی یار اتنا بلب تمہیں نفع ہے وہ کہتا ہے ڈائریکٹ بجلی لگا رکھی ہے منتھلی دیتے ہیں وہ بل بھی ہم پر آتا ہے فیکٹریوں کو میٹر پیچھے کریں جو کو یہ جی غبن کریں کہیں یہ سب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 پیسہ عام ہو گیا وہ بزرگ فرماتے ہیں دے پھول گلاب نظر دین دریا کے پانی شراب نظر دین جنڈا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے بھی نواب نظر دیں پیسہ کوئی انسانیت کا معیار نہیں ہے ایسی بے وقوف کہوں ارے مسلمان ہو یہ بتاؤ دنیا میں سب کا نام ایک ہو سکتا ہے تم تو کہتے ہو ہم اکل مند ہیں شہری میں کہوں میری بات سمجھ جاؤ تو میں شکر کروں گا سمجھ جاؤ کر میں رہا ہوں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 تو ساری دنیا کا لقب سار کیسے ہو گیا مجھے تو سمجھاؤ یار میں بطقا لوں تو مجھے سمجھاؤ نام خاص ہوتا ہے لقب آم ہوتا ہے لکب خاص ہوتا ہے نام آم ہوتا ہے ایک نبی کا لقب دوسرے کو نہیں لگ سکتا ہمارے اپنے القاب ہیں حضرت صاحب خان صاحب نی الگ صاحب مولا سردار صاحب, صاحب صوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب ملک صاحب کاکا بھرا پتر کتنا لقب ہے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 دو سال سے لیڈیز جس کو کہو لیڈیز کنجری لیڈی مجوسن لیڈی یہود لیڈی مسلمان کے اور خاتن وہ او بھی لیڈی مجھے کہتا ہے جی لیڈی کا من آپ کیا کرتے ہیں میں کہ لیڈی اسے کہتے ہیں جس کا سو خسم. ارے خاتون جنت سے تو تعلق ہے خاتون کہے گا لیڈی کہے گا لیڈی جینا سے تعلق بن جائے گا کنجری سے تعلق بن جائے گا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 مومن کے لیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں و تم سس کم ہست ان ہسنت ان تسوہم و تو سب ارے تمہاری خوشی تمہاری تندرستی کافروں کے لیے دکھ ہے اور تمہارا دکھ جو ہے کافروں کے لیے خوشی ہے ممنس من اللہ قِيلَ وہ بئیمان اللہ سے اور کون سچا ہے یہ مومن کے لیے ہے کے, کے لیے یہ ہے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 تو ہمارا مسلک یہی یہ ہے باتیں بہت با ہیں بس اتنا کافی ہے اور بس کریے آئیے جس کو ہے یہی باتیں نہیں مانتے اور باتیں بھی یہ ساری ایمان ہے فضل کری نظکر تنف المومنی محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے یہ بے وقوف تر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 وآخر دعا دعا منگ والا سب کچھ منگتا پہ پانی لے آ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 میں بدکار میرے خاندان کو حاضرین حاضرین کریں مسلم پناہتا فرما معافیتا فرما مدد کن برے کم کن برے گالیوں کے کن برے خیالات دے کن برے انجام, انجام رسوائی بےزتی تنگ دستی کام ریز کم زندگی ہر ہم ریز پرائے حق دے کن کو منافقت گمراہی ڈاکا شرف سات چوری حادثات علم پریشانی خیر و برکت نصیب نہ قبر کر لگے بندور بچاؤ ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب العالمین مجھے خیر نصیب ہو اونٹ مر گیا اونٹ پر سوال دوسری دفعہ آیا رسول اللہ میں کو مجھے خیر نصیب ہو دوسرا اونٹ بھی مر گیا تیسری دفعہ آیا رسول اللہ میرے لیے خیر و برکت کی دعا کرو پھر اونٹ باقی رہ گیا. اللہ سے دعا مانگا کرو خیر بھی مانگا کرو اور برکت بھی مانگا کرو دونوں چیزوں خیر برکت انتقنی فقیر ان کا ان ظریف انت ذل جلال والاکرام انا لاشهد ان لا الہ الا اللہ سبحانہ